یہ بہت بڑا اللہ کا فیصلہ تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی تاریخ ہزاروں سال سے سب سے بڑی طاقت جو تھی مانی جاتی تھی تلوار مائٹ از رائٹ الہرب انفال الحرب تو وہ دور اللہ نے ختم کر دیا کہ جب کہ تلوار ڈیسائڈک فیکٹر بنتی رہتی تھی دیکھیے ٹرائیبل ایج جو تھا یا کگ شپ کا ایج تھا ہر ہر ایج میں لوگ تلواریں رکھتے تھے اور تلوار سے مار مار کر ٹھیک کرتے تھے لوگوں کو تو اس زمانے میں میں اس کو کہوں گا کہ دیٹ واس ایج آف سوٹ تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نیا ایک نیا ریولیوشن پیدا کیا وہ ریولیوشن آیا گریجویٹ طریقے سے ایک پروسیس کے روپ میں یہ اچانک نہیں آ گیا لیکن وہ مقدر تھا کہ آئے تو رسول اللہ کا جو ظہور تھا رسول اللہ کا جو دنیا میں آنا تھا وہ ایک ایج کا خاتمہ ایک نئے دور کا آغاز تھا ان ایج آف سوٹ اب سے ختم اور ایج آف آئیڈیالجی ایج آف پیس اب سے شروع یہ تھا معاملہ تو اب جو لوگ میرے کل مانگتے تھے تو دیٹ واز اگینسٹ دی کرشن آف گاڈ کیا کہ وہ مانگ رہے ہیں ایک ایسی چیز جو اللہ کے تخلیقی رقصے کے مطابق نہیں اس لیے سخت آئے تو کہ اللہ کی طرف سے تو آنے والا نہیں ہے تم چاہو تو سرن لگاؤ اور سیڑھی پر لگا کر چڑھ جاؤ آسمان پر لے بچا کہیں سے اللہ کی تو آنے والا نہیں ہے تو یہ اتنی سخت جو آئے تھے تری قرآن میں اسی لیے تھی کہ لوگ جانیں کہ سادہ بات نہیں ہے یہ سادہ بات نہیں ایک نئے دور کا آغاز ہے ایک نئے انقلابی دور کا آغاز ہے جب دنیا میں فیصلہ کن چیز سوڑ نہیں ہوگی بلکہ پیسفل ایکٹیویز ہوگا یہ تھا